الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يتروا عليها ثم وعنيانا ساحب لنا من أزواجنا وزرياتنا كرة آيون وجعلنا للمستقيم إماما أولئك يجزون الغرفة بما شبروا ويلقون فيها شحية وسلاما صدت الله ہر قسم دی ہمد و ثنا تعریف تنجید تقدیر مالک الملک رب العزرت وحب لا شریف ملائق ہے کہ جس کے قبضے اور اختیار اندر اس کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز بے نیاز یہ اعلان قرآن مجید اندر متعدد مقامات سے مختلف انداز نل اللہ نے فرمایا ہے بائیسویں پارے اندر بڑے واضح الفاظ اندر ارشاد فرمایا الناس انتو اے پوری رومیان پوری نسلے انسان تھی سارے ہی اللہ د فقیر اور محتاج انبیاء کرام السلام بھی شامل ہیں انہ دیا بھی دنیا اندر جڑے صاحب اقتدار اور صاحب اختیار ہو گزرے نے یا اج ہیں وہ بھی شامل ہیں اور ایک کلاش مبلس اور نادار تو نادار شخص بھی شامل ہے اے ان اے آدم علیہ السلام دی اولاد انت مل دو پارو اللہ تھی سارے ہی اللہ کے محتاج ہو اللہ کے فقیر اللہ سے ہو اللہ سے درد مانگت ہو اللہ اور اللہ تعالی کا غنی الحمید وہ غنی ہے وہ کتے کا محتاج نہیں وہ کدی بھی کتے کی ضرورت نہیں نہ سی نہ اج ہے نہ کسی ہو سکتی الحمید وہ تعریف کرنے والی وہ مخلوق موجود ہے کسی تعریف کرو تو تی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے اور اگر نہ کرو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ تعریف کرنے والا ہو کوئی ریت کے ذرے کو لے کے زمین آسمان آپ کا ما سب کو کاری بند لگے ہوئے ساجا سبق چل رہا سر کہ اللہ دے بندے رحمان دن وہ نشانیاں انہیں علامت دی پہچان کی ہے چرانچے گزشتہ سبق تک ابھی یہ بات سن چکے ہیں کہ رحمان آیت رحمان کے احکام جس ویلے ان سامنے بیان کیتے جاندے نے انہوں اللہ دیا آیت پڑھ پڑھ کے نصیحت کیتی جاتی ہے وہ پھر پہلے اندھے بن کے نہیں اتنے بیٹھے ہوں بلکہ اپنے کم کھلے رکھتے ہیں اللہ سے احکام سنن واسطے اپنی اکی ماہ رکھتے ہیں اور کھلیاں رکھتے ہیں اللہ کی سنت وہی او کاریگری او اور قدرت کے مظاہر اور نشان دیکھتے رو آ رہی ہا سم نم بہم یا سبق اندر اللہ نے اپنے بندیاں کی ایک ہوفت بیان کر کردی ہوا فرمایا کہ وہ میرے کو دعواں کرتے رہتے ہیں میرے کو منگتے رہتے اللہ کو جڑا بندہ منگتا رہتا ہے اللہ وہ بنا راضی اور بڑا خوش اور جڑا بندہ اللہ کو نہیں منگتا اللہ دے تے ناراض ہوتا ہے خالق اور مخلوق کا ایک بہت بڑا امتیاز اور یہ ہے کہ مخلوق کو منگیا جائے تے ناراض منگیا جائے مہربان اولاد کے بار بار سکار بار بار سوال کرد لے اللہ کی شانت ہے کہ ان جنوں کو زیادہ منگتا ہے محبوب ہیں محبوب اولے قریب ہوتا چلا جاتا ہے در حقیقت یہ ہے کہ جس ویلے آدمی منگتا ہے جس کو آجز ہوتا ہے اپنے آپ فقیر اور محتاج ظاہر کر رہا ہوں انسان سب سے زیادہ پسند ہے کہ اللہ ای ای ای ارشاد فرمایا من اللہ ربعہ اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص اللہ میں چکتا چلا جانا ہے اللہ ہی بلند کرتا کراج بھی اللہ پسند ہے انکساری اللہ کو بڑی محبوب ہے انسان جس ویل منگ دے آج ہو کے منگا ہاتھ اللہ دلہ حالت اور یہ تبیعت بہت ہی اچھی لگتی ہے اللہ کو دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ سانو بھی منگن دی آدت پا دے اللہ سانو بھی منگن دی صحیح سورت سکھا دے جس رضی اللہ تعالیٰ کشی ہے بچے پوکھے خود بکے مسجد نبوی اندر جا کے اللہ صاحب اللہ کوئی چیز ملی ہے بیوی کہ, کہ نہیں کوئی چیز کھان پی نہ موجود ہے نہ تو آئی ہے نہ ملی کے خزانے پڑے ہوئے میں لیکن لگتا ہے میم نہیں آیا سب کچھ موجود ہے دوبارہ مسجد اللہ دعوا کی جس ویسے واپس دوبارہ گھر آیا آ کے بیوی کو کوئی کھان پین دی چیز ملی جائے بیوی کہ چکی جی ساڈی آٹا پین والی پی ہوئی ہے نا گھر میں دیکھیا یہ اپنے آپ ہی چلنی شروع ہو گئی ہے اور یہ آٹا نکل رہا ہے چکی چل رہی ہے آٹا نکل رہا کہ کی کی میں سارے رکھ دی جانی اور گھر کے چلے جانے اللہ سے بند گما نہیں ہویا پہلے آ کے ہے نا کہ کوئی چیز ہے کچھ مل رہا ہے کتنے کچھ آیا کھان پی واسطے اللہ نے بھیجی ہے بیوی بی نے دسیا نہیں کہ ساڑی طرح اللہ سے بل نہیں ہو گیا وہ تے سن کہ وہ تو سنگا ہی نہیں کہہ دینا یہ بڑی دیر ہو گئی ہے دعا منگیے اللہ سے سنتا ہی نہیں یہ کلمہ کلبہ ہے سوچنا یہ ہے کہ منگن کا بل بھی آد ہے یا نہیں میم بلان والا میم پکار والا میرے کو جب بھی ہے میں دی جب دینا کمی رہی ہے اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہو خزانے سے گچھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ فرما دشان ہو گا اگر میری ساری متلو کتے میدانم ہو کے تے جو اننا جی چاہے میرے مند لوے، ساری مخلوق کوئی ایک نہیں اور مخلوق او سانو مخلوق دیا قسم کا بھی پتا نہیں نا کہ کنیاں قسم کی مخلوق ہے یہ افراد سے بہت دور کی بات ہے وما یا رمو جنو د فرمایا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے جڑے لشکر ہیں میرے جڑیاں مخلوقات ہیں انہوں میں ہی جاننا میرے تو سوا کوئی نہیں جانتا کہ فسمان, کنی تعداد کنسم کنداد فرمایا اللہ فرماندے نے حدیث کچھ کہ ساری مخلوق میرے کو جو چاہے من لوے اور میں ہر ایک دی خواہش پوری کر دیا جو کچھ دے دینا فرمایا وہ خزانے ہی ختم نہیں ہو سکتے جڑے میرے ہاتھ نوجو دے دے علاوہ ہو دے جو کچھ ہے وہ اس بہتر جان کہہ دینی اللہ سن دیں دع کی وہ کرتا سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگن کا طریقہ دیکھا ہے یا نہیں سانگ کا ہے یا نہیں مسلمان جی دع کدی رائے گا نہیں جہلی بات یہ ہے کہ ذہن یہ حقیقت بٹھا لینی چاہیے کہ اللہ کا آلہ ساڈا بڑا ہی ہمدرد ہے بڑا ہی خیر خاہ ہے وہ سان چیز دے گا جی سارے واسطے فائدہ مند ہوگی اگر کسی چیز نے نقصان دینا ہے کہ اللہ کو نہیں شر لا فرمایا ممکن ہے کہ کوئی چیز تو انو پسند نہیں تھی اچھا نہیں سمجھتے و ہوگا خی ریکن اللہ, اللہ نے وہ بہتری رکھی تر نقصان ہونے تجربے کی بنا تے کچھ ادھر ادھر سیکھنے کی بنا سے بہت چیزوں کا اندازہ کرتا ہے حقیقت حال سے نہیں نہ جانا نہیں جان دے کہ فائدہ والی والی. اگر اے ایمان ہو, گئے، اے یقین ہو گئے، اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ ہوے تو کدی گلہ اور شکوہ پیدا ہی نہیں اللہ کے خلاف کوئی شکایت زبان سے آ نہیں بارہا اس صحابی کا واقعہ تو تہن سنایا جا چکا ہے اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی نو اپنے ایک صحابی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ دو دفعہ نوٹ کیتا دیکھا کہ نماز پڑھ کے جلدی نل چلا جاتا ہے ایک دن کچھ لیا فرمایا ت نماز پڑھ کے جلدی نہ مسجد سے چلا جانا ہے کوئی ایسی مصروفیت کوئی ایسی گل اچھی چانس آ گئے خرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ عقیدت میں جس ویل نماز پڑھ آنا پھر سڈے میاں بیوی کو چادر ایک ہی ہے میں وہ چادر پہن کے آ جانا کہ میری بیوی انتظار کر رہی ہوں دیئے کہ کپڑا کدو واپس آ کہ پھر وہ نماز پڑھے میں اس واسطے جلدی چلا ہوں دیکھو ذرا حالت ایک کپڑا ہے تو دو میاں بیوی دونوں پہن کے ہوئی نماز پڑی اللہ کا ابھی کس کس بات سے شکر کریے سڈے کپڑیاں کی دار ہی نہیں آئیڑا پہننا دو کل ہے ایک اور ہے تو ایک صحابی سہایبی دوسری صحابیہ رضی اللہ ہوا کوئی باموی چھٹی یا تو نہیں اللہ کے راضی ہو گئے چادر ایک تیجی میں واپس جا کے بیوی نو کپڑا دینا چادر دینا وہ نماز پڑھ دی میں اس واسطے جلدی چلا بات جس ہوئی پیوی نے کیا بندے؟ آ جائیں. نماز پڑھنی لگا آج. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کو میرے جلدی آ جان کی وجہ پوچھی بیوی بی جلدی لگی پھر تیا بی دی. اللہ اللہ کپڑا بیوی کہ شکایت رسول دے سامنے کر دی مان دیکھو اللہ دی شکایت اللہ کے رسول کے سامنے تو کر تھی یعنی وہ اپنی اس حالت کا ذکر اللہ کے رسول کے سامنے بھی نہیں کرنا چاہتے کہ اللہ نے اگر اس حالت اندر رکھ جائے شکر جیتا. جیتا اللہ کے دارے اندر کن گلے کرنے ہوں کنیا شکایت کرنے کن شکوے کرنے ہیں اسی پھر ناشکرے نہیں ہوتا اللہ سن ہر وقت سنتا ہے ہر ایک بھی سنتا ہے لیکن یاد رکھو یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ او من لو تو کسی نافرمان دی من لو نہ منے تو نبی دی نہ من کاترے مطلب جو آو گے یہ کہہ دیتا من لو سے کسی نافرمان دی من لو سب تو نا پروان نے دعا قبول شیطان جس ویسے جنت چار اللہ میم قیامت تک زندگی میرے چھٹی دے دے اللہ نے دعور کرتی قیامت تک تو اپنا زور لگا لگا جے نہیں امبیا نہیں منی قرآن پڑیا پیا مثال مسلمان دی را دعا نہیں جان جی چیز منگ رہے جو کچھ مطلوب ہے جو اللہ طلب کر رہے ہیں اگر بہتر ہے نفامند ہے یہ دنیا اندر یہ آدرت اللہ دعا قبول کر کے وہ چیز دے بعض اوقات سے اسے او وجہ دے دیں اور کدی دعا قبول ہو چکی ہوتی ہے لیکن اجے وہ چیز دن کا وقت نہیں آیا اللہ, اللہ اس وقت پہ دیں, دیں. بھی ہے کہ زندگی مل جان دعا قبول ہو گئے دعی قبولیت کا نتیجہ سامنے آنا ابراہیم نے دعا نہیں تھی کی تھی ربنا جی شہر کی تھوڑی جی بنیاد بچ گئی مکا اس کا نام ہے اللہ میں تے دوروں چل آیا تو ایک دور علاقے آیا گھر کی تعمیر کیدمت کی یہ سفائی کی باپ بیٹے نے اللہ ابھی تو دوروں آئے ہاں بہت بس بھی پچھلے رسول پیش دع قبولم دعا قبول کا نتیجہ, نتیجہ میرے باپ نے میرے واسطے دعا منگی ہوئی ہے میں وہ نتیجے اندر آیا اللہ نے میرے دعا کی قبولیت کا نتیجہ بنا کے بیٹھے مسلمان دی دعا جہی چیز منگ رہا ہے اگر وہ اللہ دے منگری جی دوسری صورت دعا دی پھر بن جاتی ہے کہ یہ منگتا کچھ دا ہے لیکن اللہ دے ہاں کسی سابقہ غلطی اور گناہ دی وجہ سے کوئی عذاب آن والا ہے کوئی سامت آؤ والی ہے دعا کچھ منگ رہا ہے کہ اللہ دے اللہ نے اللہ مسلمان کی گرام اپنے دول جمع کرتے جاتے محفوظ رکھ کے دن جس ویل یہ بندہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوئے گا کہ اللہ اس بندے بلا کے فرمانے گا ابھی ہاں گا لکھ یا ابدی ہاں گا لکھ بندے اور لکے ہوئے ہو سوادلہ یہ سارا تیری ہی لے گیا نے تیرا سب کچھ تیرا ہی ہے حیران ہو کہ پوچھے گا می نہ یار اللہ یہ ای آ گیا یہ کس طرح مل گیا اللہ پھر یاد کران گے تعاب منگنا ہوں وہ چیز جہی تمتا سے بہتر نہیں سی این دیکھی اس دعا کے بعد تیرے بوال کوئی ایسی تیری خرابی ہونے والی بھی نہیں تھی جنوب اسی چال دیں او دعا دعا تیری محفوظ کر لئی جمع کر لیج اس دعا بدلے اے سارا اجر و سب بہتر مسلمان کی دعا کدی رہے گا مفت الفاظ گندم گزارش یہ کرنی مقصود ہے کہ اللہ کیونکہ غنی ہے اللہ بے نیاز ہے وہ محتاج نہیں دا ضرورت مند نہیں اور سارے فقیر اور محتاج ہاں اللہ یہ حالت اور یہ آدت بہت ہی پسند ہے کیونکہ وہ سامنے آج بھی انکساری کا اظہار کر دے رہی ہے اور خود مند دے رہی ہے وہ سامنے ہاتھ پہلائی ہے سبق اندر ایک دعا ہی سکھائی گئی مومنا کا شیوا بیان کیتا گیا فرمایا رندی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ کہتے رہے التجا کرتے رہتے نے دعا کرتے رہتے رب رب تین بڑے بڑے مفہوم ہیں خالق، مالک اور یعنی ربا نہ کہنے والے در حقیقت اس بات کا اقرار اور احتراب کر رہے ہوں نے کہ پیدا بھی تب تیری ہے حکومت بھی ہے ہاں میں آ گا تھی دینا بھی, تو ہی، رزق بھی تیرے قبضے اور عطا کر اے نو توسا دینا یا کسی انعام دینا پھر انعام دی کدی بھی کسی بھی شکل اندر قصور نہ کر ایبا. کوئی چیز عطا کر دیں اللہ سب کچھ کر اندر اگر ہوگئے کہ ایک ایک عزم پر نام لے لڑکے اللہ نے پوچھا چکر انسان کتوں نہیں ہے پیدا کردیا ہی اکی بھی دے دی زبان اور ہونٹ بھی دے دیتے باقی آزا بھی دے دیتے دکھ پین واسطے ماں اندر دو لہر بھی اگر جاری کریں اللہ تک کس چیز دا؟ من اگر مرد ہے دعا والا، او بیوی منگ عورت ہے, او خانن منگ رہی ہے جوڑا ساتھی زندگی دا رسول مقبول صلی اللہ ارشاد گرامی ہے دنیا و و سامان اللہ نے آدم ہر اسلام جس جنت چ نکل جان کا حکم دیا پرایا اے آدم زمین چلے جاؤ تسی کچھ دے رہے استعمال کرو اتنے روکانا اپنا بناؤ متا دے انہیں تازو سامان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاپ فرمایا دیا متا دنیا ساری ساز و سامان بہترین سامان کی پرمایا وقع دنیا المر آپ اگر کسی نس وکتی اور خوش نصیبی نال نیک ساتھی مل گیا ہے نعمت پیدا و سامان جو بہترین ساز و سامان اللہ کی نگاہ ہے اداکار اداکار پیش نظر ہوں گی کوئی ایک چیز کی کوئی چار چار چیزاں ہے فرمایا لے مے کسی کے پیش نظر سے صرف مل جائے کن مال ہاتھ آ جائے گا یہ لن اج چنی مسلط ہو گئی ہے کہ کوئی گریبی اپنی بیٹی کا اپنی نگاہ کرتا شادی ہوگی معاشرے مال کی نگاہ ہوگی کنک کنک مال مل جائے گا اور سودا باقی ہوگی بات ہے نہ دوسری چیز والے خوبصورتی ہاں صرف خوبصورتی, سیرت دی قدر کی مطلی صرف خوبصورتی والے ہاتھا دے کہ کوئی ایک لبا کہ بڑا معروف مشہور کوئی اونچا لمبا خاندان ہوتا ہے شادی کا حالانکہ حقیقت یہ ہے سارے ماںلہ نسب بلند ہے مطلب یہ بات حقیقت مبنی ہے کہ آدم علیہ السلام کا حسب و نسب اللہ نے بہت ہی بلند رکھا قرآن پھر پیا انسان تاریخ مخلوق اے انسان دی اپنی ہے کہ اے اپنے ابنائے جنس نو کم کر سمجھے حقیقے دلیل سمجھے یہ ساری اپنی بد ہے اللہ نے کسی نویل اور دلیل نہیں پیدا ساری انسان سارے انسان آدم علیہ السلام طرح کی ساری اولاد قابل احترام ہے بشرتے کہ سانو اپنے احترام دی کی قدر و کیمت کا خود احساس ہو سانو اپنی قدر و قیمت کا علم ہوئے پتا ہوا ارے ہی آج ہاں سارے ہی قابل احترام استرام والے ہاسا دے ہاں فرمایا کوئی حسب و نصب تلاش کرتا پھر شادی کرنے کے سامنے عورت کا ہاں. حسن و جمال ہے نسب او اور خاندان ہے اور کسی کے سامنے والے تین ہاں دین ہے اسلام ہے وہی پرہیزداری ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تین موقع مل جائے نا شادی کا تیرے واسطے کوئی ایسا سلسلہ بنان لگے کہ تو نہ مال دیکھی نہ حسنوں جمال دیکھی نہ حسب نسب تلاش کری ابا تینداری دے لیں سب کچھ کہ مناسب رشتہ نہیں ملدا وہ مناسب کا لفظ خود اپنے واسطے اپنے اختراع کر لی او دا خود بنا لیا مسلمان واسطے مناسب رشتہ مسلمان ہی تھی. نیک واسطے مناسب رشتہ نیک ہی تھی. سوا کوئی نہیں ہو دی نیک مناسب رشتہ. قرآن مجید اندر اللہ نے صاف اعلان فرما دلا تن کے مسرے کا دن کو دیکھنا تھی اگر مسلمان ہو ایماندار ہو تو مشرقہ عورتوں شادی نہ کرنا ایک مشرکہ عورت بڑے باردار بڑے حسن چنا بڑی وہ مشہوری وہ خاندانسب دنیاوی اعتبار نل ہے مشرقہ وہ مقابلے اندر ایک لاؤڈی والا مسر رشتہ دین لگو اپنی بیٹی اپنی اپنی کسی آزیزہ نکاح کر لگو مسرت مرد نہ کرنا یاد رکھو مسلمان کا مومن کا مشرق عورت نال مومنہ عورت کا مشرق مرد نکاح وہ نکاح نہیں نخ مشرق فرمایا مشرق آدمی کنا مالدار ہونی وہ مشہور ہوگی کنوگا اندر ماروف ہوگی مقابلے اگر ایک غلام مومن ہے ہزار دجلے اخیر سے وجہ طرح کیوں ہےڑ بیوی مسر کا ہوتے مومن کا خاند مشرق ہوگئے اولا ایک جایا جڑوں الا نار وہ اپنے ساتھی نو جہنم کی طرف لے جانے نکاحی چکے گا, جی جی جی ای گا, ای گا ایک چاہیے ساتھی نو بھی اپنے پچھے ہی چلا چاہے گا بننا ممکن نہیں ادا ایک ضرور جہنم کی ترف لے جا رہا چنتا اللہ جنت کی طرف بلا تو مناسب رشتہ خود اپنے پیدا کر لیا اور بنا لیا اللہ اور اللہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یار ہے مناسب رشتے وہ سب تو پہلے نمبر پہ ایمان ہے دین ہے اسلام ہے میراج کی رات تو واپس آ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو خطاب فرمایا اللہ نے جو جو عجائبات آپ نو دکھائے اللہ نے میراج کا مقصد بیان کر دیا ہوا فرمایا کہ اپنے حبیب نو اپنی کچھ نشانیاں دکھانا چاہ رہے جو جو کچھ دکھایا گیا آپ نے وہ تفصیل بیان فرمایا اس طرح عورتوں نے ایک الگ اجتماع بلایا محمد ال رسول اللہ الگ کتاب فرمایا کیونکہ معاملہ بڑا بڑا ہی نازک انہوں نے الگ کتاب پڑھیا اور فرمایا کی کہ اللہ تعالیٰ نے میری جنت بھی دکھائی جنت بھی دیکھی محمد الرسول اللہ اور بڑے بڑے آلیشان محل دیکھے نبیے کریم بدلا ایسے ایسے خوبصورت محل کہ آپ بھی رک جانے محل کی خوبصورتی سے متاثر ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور میرا اندازہ کرو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ جس محل نے اپنی طرف مرکوز کر لیا وہ کن خوبصورت ہوگا رک گئے خوش بختیاں اور خوش جبریل ارد کرتے اللہ کے جی رسول مقبول صلی اللہ وسلم آپ کے خاندم آپ کے ساتھی آپی عمر کا محل اللہ نے بنوایا رضی اللہ کو شاندار انسان عمر کا محل دا اللہ کے رسول دیکھ کے آئے نا جنم آ گا لے عمر یا رسول اللہ کے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے عمر کا محل ہے رضی اللہ بلدو کر رہی رسول دو مقبول وسلم لاہے شرم آپ کی آیا اس نے پھر اجازت نہیں دیتی کہ آپ مزید اگے بڑھ اس اسے واپس واپس آ کے میرا آج تا کی تا اللہ میں راج کا سارا واقعہ جس نے بیان کیا بھی دسیا طرح سارا پھر کے لیکن ہوا کہ ایک روزو کرتی نو نظر آ گئی پھر میری شرم نے میری حیا نے میری اجازت نہیں دیتی کہ میں اگے حضرت عمر نے آخی چ عجیب قسم کے جذبات کی وجہ آنسو آ گئے کی تھی یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاندے سارا پھر کے اچھی طرح دیکھتے آپ کے خیال اور محل کے لیا جا سب تو بلند نظر آیا سب تو اور ارفا نظر آیا اتنے بھی رک گئے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا جبریل جبریل تو تو اللہ اللہ یہ محل اللہ نے آپ کو ہاتھ سے بنوایا آپ کا محل ہے عدیت ادر ہے آپ فرمانے کہ میں جبریل ہوں کیا پانی یا جبریل جبریل جبر کر میں اپنے محل اندر چلے جگہ چلا کر پہتے اپنے میں اپنے محل جتنی غلط کرتے انشاء اللہ نسیب اللہ لیا قرآن کا مقام محمود اس محل کا نام ہے مقام محمود اللہ نے ذکر کیا قرآن اندر. اور کہ تیرا رب تین محمود ادا کرے محلات و ذکر کیتا اسی طرح اللہ نے جہنم بھی دکھائی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم بھی دیکھی اور ایک بڑا فرق بیان تھا فرمایا کہ اللہ نے مینو محبوب نہ ملاقات کا موقع صلی اللہ علیہ وسلم لیکن فرمایا جہنم جس ویل میں دیکھی کہ اللہ نے جہنم کے اللہ نے تبیع رحم تر اور مسکراہ قسم کا ہر وہ مادہ ختم کر کے رکھ دیتا ہے فرمایا میں بھی سامنے گزریاں میں کیا چہرے دے بل اور پیوڑیاں خطمہ ہوئی وہ اسی طرح گسے وجہ کی سزا دینی اللہ کے نہرمان کہ انہوں نے کرس آنا ہی نہیں کہنا پہ چی کے پہ چلا گئے انہوں نے کرسان کی فرمایا کہ اللہ نے جس ویسے جہنم دکھائی میں دیکھیا تعداد میںعداد مرداں نسبت جہنم اندر زیادہ عورتوں سکر مردہ کے مقابلے اندر زیادہ جلدی نظر آئی سو فکر پہ گیا گم لاحق ہو گیا اگر اج ایسی کوئی گل دسے کہ اگو جواب ملے گا اچھا جب جا گے دیکھی جائے نہیں وہاں فکر پی ابھی انہیں لا پرواہ ہو گئے نا. ہر چیز کے بارے اندر یہی کہنے دیکھی جائے کے طرح بور کے قبر بے خوف ہو چکا ہوتا ہے قبر ہوئی نہیز ہوئی ہوتا قبر ہوئی جیڑی روز ابھی بنا ابھی سارے اس طرح بےحص ہو چکے ہیں چلات ساؤں فکر پی گیا سوچن یا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ویل دو وجوہات بڑی بڑی بہن فرمایا دن باللہ قدم قدم سے اللہ کے شریک بنا ہے کوئی معاملہ چھوٹا بڑا اس ویلے شرک کرنا پڑ بچے زراق کچھ ہو جائے کامل پکڑ لینی ہے جی تو قبر کرا دیا یہ ہے واپس یا نہیں کھے کھے لے کے گردیاں تو شرک نہ دل اے دی وجہ اکتے اے دے کہ اللہ شرک کر دی ہیں جی دے دوسری بڑی وجہ لا پرواہ کر دی. اگر کوئی کوئی بھی بھی ساری زندگی اندر ایک دفعہ اپنے خامے اے لفظ کہہ دے کہ گھر آ کے میم کی ملیا میم کی لبا مینو کی حاضر رہا جنت کی کچھ بولی نہیں سنیٹے گزرتے ہی آپ یہ روٹی میری کرنی تھی لگ میرے اگلے پچھلے مرگ گئے سن وہ روٹی بھی نہیں سن میری تک چلی گھنٹے کہڑی مسلمان ہی ہے جی بل پوچھے پہ جنت کے منتظر اپنے آپ جنت کے حقدار سب چیزیں مل گئی ہے میرے یار یہ ہے مناسب رشتہ میرے یار بنا لیا فرمایا میرے بندے وہ رحمان کے بندے کی نشانی یہ ہے کہ جنہوں نے دیکھ کے ساڈیا اکی ٹھلیاں سانو سکون ملے سان ملے ان شاء اللہ باقی ماندہ دوسری نشت کیتا جائے گا ہی سوچنا ہے ذہن بنا چاہیے کہ اللہ کو دعا کرنی چاہیے ساتھی نیک وہ اچھی گل دسے گا ساتھی نیک ہوئے گا اچھا ہی مشورہ دے گا جی ساتھی گنا مل گیا جو آج درخواستیں ہیں میرے بھی پر اللہ تعالیٰ بیماری در اصل مسلمان واسطے اللہ لی ایک رحمت ہی ہے کے کی ایک جا رحمتی مقبول صلی اللہ جب کسی بیمار کی بیمار کسی تشریف لے جاندے کہ اس طرح تسلی دیں پر میبا انشاء اللہ کوئی غم نہ کری افسوس نہ کری اپنی اس بیماری سے بیماری اللہ نے تیرے سارے گناہ رحمت گنا رحمتہ مسلمان لیکن دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ میرے بیمار کر یہ دعا نہیں کرنی انسان کمزور ہے ابھی آزمائش کے قابل نہیں امتحان اپنے آپ نہیں پا سکتے نہیں پاؤنا چاہیے لیکن اللہ کی مسیحت کے ساتھ اگر کوئی تکلیف آ جائے مسلمان ان شاء اللہ بہت زیادہ جائے حقیقت یہ ہے کہ, کہ کسی بھی صحیح حدیث اندر شاہبان کی پندروی رات کے بارے ऐसा حکم نہیں मिलता ہی رات اپنا اپنا ذہن اللہ سے دیتے ہوئے مال اس طرح اک اندر پوکتے رات شرکیاں نہ یہ سارے تجربے کر رہے ہیں نئے اندر کوئی خاص حکم نہیں جتا رسول اللہ, اللہ سورا دخان اندر اللہ تعالی نے یہ لبارکا جا بیان کیا مراد کی لہلا القدر ہی ہے انا ان انا بنا كل عمد القدر ہی ہے جدید فضیلت جدی برکت جد انعامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائے نے اور اللہ نے پرانی مجید اندر بھی بیان کیے ل در حقیقت کوئی, رات کوئی صحیح روایت نہیں ملتی تیار کر دے بڑے قصے کہانیاں بنائے ہوئے اندر بجٹ تیار ہونے پیدا ہونا ہوں اگلے سال تک او دا ایک پتا لگ جائے ڈیری جنت ہونا ہوں پتا اس چڑ ہے غریب افسانے اور کچھ ہیں کوئی ایسی تیاری ہاں جڑا اللہ بندہ اللہ کا ذکر اگے بھی کرتا ہے نقلی روزی اگے بھی رکھتا رہتا ہے وہ اس راتوں نو ذکر کرے اگلے دن کا روزہ نقلی رکھے جڑا پہلے بھی رکھتا رہتا ہے خاص طور پہ اس رات کی عبادت اس رات تو اگلے دن کا روزہ اے سمجھ کے کہ یہ بڑے اجر و ثواب والا ہے یہ سنت ہے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے کوئی ایسی تیاری آخر میں